الحمد اللہ وم نسا تو یہ سلی وا تمل خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره إذا شاء الشرح آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين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 رسول شوکنا يا, يا رسول الله وعلى وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين سبحان الله معزز دوستو بذربو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق ارض و سمادی حمد و شنا اور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ شریف د درور شریف کا ندرانہ پیش کرن کے بعد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیطان انسان دے ہر فتنے تو دینی دنیا بھی اخروی گھاٹے خسارے تو ن زمینی آسمانی جسمانی روحانی امراض تو اپنی رحمت دی دائمی تو نہ نجات شفا عطا آمین اس ایک پیارے دوست کبلا ظہور احمد چشتی صاحب مرحوم ایس دار فانی تو دار بقا دی طرف انتقال فرما گئے جس دی وجہ نال اج دے محفل شریف انہوں نے دراجات بلندی بخش مفرت کی دعا کرنے بس سلسلہ چہلوم شریف انعقاد کی تھی گئی منقد ہوئیے جنہ دوستہ نے اس محفل پاک دا احتمام فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہو بانیان محفل شرکائے محفلنو عجری فرما اور اس از متع فرما اپنی اور قبول فرما کے دوستو وقت کافی ہو گیا میں تمہیدی کلمات دے ویچ تھوڑا وقت نہیں گوانا چاہنا اصل مقصود دی طرف آنا چاہنا مولا سونے نے ہر بندے نو اپنے سانچے دے بچ اور اس دا اپنا ایک خاص خانہ بنایا ہے بندے دا جدوں وہ بندہ دنیا تو چلا جاوے او خانہ خالی ہو جاندہ ہے پھر دوبارہ کوئی ہور اس خانے نو پر نہیں کر سکتے کوئی غمی ہو بے گی کوئی خوشی ہو گی زندگی دا کوئی بھی مول آ بے گا تے دوست عزیز و اقربا او خالی خانے نو ضرور یاد کرنگے مگر او خالی یاداں ہو خانہ خالی ہی رہے اور پھر کئی لوگ ایسے ہند جنہوں مولا سونا اپنی راہ چھڑ گئے اپنے دین دی خدمت چلا چھڑ د اپنے قرآن دی خدمت دی چلا چڈ چل ہے پھر یہ مبارک لوگ جدو چلے جان تھے انہوں نے کمی زیادہ محسوس ہے کیونکہ دین دی خدمت دی وجہ مولا سونا انہوں دی محبت مخلوق دل چکنا اور قبلہ ظہور صاحب اور شمار بھی دین نے دینے مستفا دشا اللہ چلے گئے نے اللہ تبارک و تعالی جل شاہ انہی وہ دنیا سونی فرما کمی ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن, لیکن بزرگ فرما نے تقدیر تدبیر ضروری ہے لیکن غلبہ تقدیر تدبیر چلے گی چلے گی چلے گی لیکن, لیکن, لیکن جدوں تقدیر آ گئی پھر تدبیر کیونکہ وہ غالب و غال گن آیا کن سرنا سلا یا امر ہے اللہ کا امر ہو کے لیکن بہت سے لوگ جانتے اور اے امر ربی, اے ربی, ربی اے ہے کہ جس جسم جس جس جس جس جس جس اُن جس دے اس نے جان پائی ہے انہیں واپس ضرور کر مولا سونا اپنے حبیب کا سبقہ سونے محبوب دا سبقہ ان کی خبر نو نورے قرآن روشن فرما گاجیز دوستو لوگ آدھے لیں تبدیلی آ رہی ہے آ گئی تبدیلی آ اور کوئی ایسی تبدیلی بھی ہوا چلی ہے اور ایسا ایسے تبدیل ہوا نہ حیا نہ غیرت نہ ایمان نہ قرآن نہ رب سونے دا خوف نہ حبیب خدا دے وفا نہ دی چاہت نہ درد نہ محبت ان شاء تصا خالی ہو کے بے غیرتی لونڈ باری اور اپنی خواہشات نفس دے اندر درج مصروف ہو گئے غرق ہو گئے کہ سان اگاں جان دی یا اگلے گھر دی خبر تک نہیں ملی حالانکہ ساب گرام <علیہنت> les... میں سوال سونیا <س رسخ communication> لوگ جنان دل دل دل دل دل دل اندر اسلام کوئی نشانی بھی ہے به قال نعم فرمایا ہاں سونے نبی نے فرمایا ہاں انہوں دی نشانی ہے دی نشانی ہے لے پی تے سستی ہو گئی ہے نہیں لے دے لوگ نہ آخو جو سب لوگ جنہوں دلان جانا لوگ دلان چ اسلام اتر جاوے سونے کو نشانی ہے فرمایا آیا ہاں آیا سونے محبوب نے نبی سرور نے اپنی می زبان ارشاد فرمایا فرمایا صاف اتافی الغرور پہلی نشانی ان لوگوں کی دوکھے کے گھر نال محبت نہیں کرانے نبی سو نے او او او اس دنیا, دنیا اور مال Desda دنیا, دنیا, دنیا, دنیا نو فرمائے نبی پاک سرکار نے پہلی نشانی مومن بھی یہ دسی ہے کہ یہ دنیا نال پیار پر مومن ہوجو تجو رسمی تکریر میں رسمی تقریر نہیں فضل و کرم ان شاء اللہ کان کھول کے بہ تقریر نہیں سبق جن یاد کر لیا میرے چشتی کیوں دا صدقہ دا صدقہ اس واسطے کہ مومن سیاح ہوا مومن اقل مند ہوتا ہے پتہ پتا یہ دنیا دی رنگ بو دنیا دی زینت مالو متا یہ سب فنا ہے سب تا کر کے جڑا اقل مند گا وہ فنا دل نہیں لے گا وہ تے ہمیشہ بکال پادر رہے گا اور جا ڈو فدو جہاں ہاضر ہے جناب پاؤ لو اگاں مرا گے یہ بے, بے, بے وقوف اور فدو بندے کام ہے جہاں اقل مند بندہ وہ آد نہیں وہ یار بنا جا ہی نہ جائے جا ساتھ ہی نہے یار تمہوں بنا جا ساتھ توڑ دے وہ ادھر تبجو نہیں کرتا وہ تبجو اپنے اگلے گا مت ماری گئی ہے اپنے آپ مسلمان بھی اخوا مومن بھی اخوا لیکن محبت ساری دنیا دل اج بن گئی محبت دنیا نے سانو اگلا گھر او وہ سان خبر تک نہیں ہے اور اتنے مست بے خود ہو چکے ہاں کہ دین دا پتا ہے اساں رسم دین بنا لے رسم نو دین بنا لے اور دین نو رسم رسمج لے اور یاد رکھنا میرے سونے محبوب لدین رسمی کا دین رسمی نہیں ہے ایت رسمی ات رسم توڑنا یہ رسماں توڑ رسماں بنا نہیں ہے نہ رسمی ہے نہ رسم بنا اے رسم نو توڑ توڑنا مومن،, مومن رسم دا خیال نہیں رکھدہ رواج دا خیال نہیں رکھ دا ظاہر خیال نہیں رکھ داری دنیا ایک پاسے ہو جاوے جا مومن ویکد میرے رب دا قرآن کی فرمان مومن کو رسم کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے وہ جب بھی دیکھے گا رب رسول کی رضا دیکھے گا رسما اتنا انج بنا لیا انج سمیٹ لیا نے سینے لا لیا پتا کر دیں بھائی ظہور احمد صاحب کی قبر تا قبرستان ویک کے آیا تھوڑا قبرستان میں دیکھا تھی مجھے بڑا دکھ ہوا بڑے تھے کوئی ایسا بندہ ہے جہاں رات کو سوند کوئی ہے کوئی ایڈا گریب ہے کوئی ایڈا گریب ہے جان سے کپڑے نہ ہوئی تھے قبرستان کی حالت یہ بنی پئی ہے پتا لگتا بھائی تھے کوان بھی روٹی تھی دنیا تو وسدے نہیں جو پھر رونا تو ڈرامہ با دی ہوئی جیڑا دنیا دی جاندے کھادی جانے خبر دا خیال ہو یہ ہوئی بردے کے حقوق کے حق ہے کہ نشانی پچھلیا حفاظت ہر پاسے کھا جما پہ نہ کوئی چار دیواری نہ کوئی حفاظت جانور ڈگر ویشاب گوبر وچے ویلے وچ مولا پٹ اجاڑ انہوں نے یہ سارے اتنے سٹ کے ساتھ بھول گیا ہے قبرستان کو حالت ہے مرمے نے فرمایا قبرستان کہ جتی کیوں یہ عظمت انسان کا تقاض ہے مولا نے نہیں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور پھر اسی تخلیق انسان د کئی انسان مولا سونے نے وکھرے بنا نے پیر سیال دا دا اچھا لگے اور قبرستان جتی اچھا جتی نہ کھوتے کھوتے بکری کتے بچ لگے پھر انہوں نے دے مسائل د جو, جو کرنا سی, سی, سی, سی وہ نہیں جو نہیں کرنا وہ کاروائی یہ بربادی ہوئی ہے ترقی مل جائے میں کبر ڈھیگر رکھے پیڈے رکھے پے میں پوچھے سنگیا کو خیر کتا بےلا قبر نہ پٹ جائے کوئی بندہ, <تصح> بندہ ایسا بٹھے تھوڑے بچا دسے کہ کسے بندے دی قبر کتے نٹو کوئی ایسا علماء فرما نے بندے دی قبر نا بلا نہیں پٹ سکتا کیونکہ وہ بھی جاند ہے کہ تھلے انسان ہے ایک خاص قسم دا جانور ہو خاص قسم کا جانور ہو تاریخ دس قبر پٹیاں جی او لوگ کنڈے نہیں دے ہوندے او بہ کے پارا دیا بیٹھ کے تنڈے کے آ گیا منہ سخت منہ قبر کوئی رکھن رکھ ہاں کوئی عادشہ آیا ہو معاملہ ایسا بنیا ہو جی ایسے معاملے بنتے نے فرمائی آ ج تر بہ گا دے پتا لگے تری دوستی کا نبی سونے قبرستان چریف لے گئے ایک ساتھ بھی قبر لا کے بیٹھے آقا انعامدار نے فرمایا سو کی آخر پہ آواز سنی تیرے کلام کر لیا سونے ولہ آلم نو رسول رب جانے نبی دے تے قبر آخر مینو تکلیف اج دے قبر کتے بھی فرد گھوڑے بھی فرد وشاب جاندے جناب قبر سمان رکھنا کوئی شہ رکھنی رسمی طور ٹھیک ہے خطرہ ہوا شلا کوئی شہ رکھی جائے رسمی طور قبر دے دے جان بوجھ کے ایسے, ایسے کام کرنا دینے مصطفیٰ جید نہیں ہے پھر مین دوست دس رہے تھے اکھے جی اتے وہ شروع نا قبر سر والے پاس دکایا جانے ٹھیک ہے وہ تھاپی بنا کے وہ داں لایا جا کدے لایا جائے قبرستان چربتی نہ گوبر بالی خوجر قبرستان ضرور لانی بھی ہے تو قبر ہی لانی اتے ایک پاس کرک لانی ہے جتھے قبر نہ تگ بال تھلو بندہ آخلا وہ تھلے والے آخر ہون گے دنیا سے دن بھی نہیں جی چڈیا قبر بھی نہیں جا چڈیا اتنے بھی آ گیا زینت واسطے قبر کے اتنے زینت واسطے کوئی شہ رکھنا کتری طور سے جائز کیونکہ یہ عبرت کا مقام کئی فل چلا کڑے کوئی سہرے بن دیں کوئی کچھ قبرستان صاف رکھنا چاہیے قبرستان جتی پا کے نہیں جانا چاہیے قبرستان دی چار دیواری ضروری ہے وغیر نہ ہو مردے تھے آدھے یار تے گھر کا خیال رکھے رب سونا گھر بسا پر کتنے ابھی توجہ توجہ جائیے جائیے بندہ چار آجی دن رواجن رو کے جان چڑانگ کے قبر تے پھیرا پا بھی گوارا تو جو فرمائی پر یاد رکھیں ہونا تیرے نال یہ ہو اور لوگانوں قبر نصیب ہو گئی میرا آج دا موضوع بھی یہ ہوئی ہو ہو توجہ, توجہ, توجہ, توجہ, توجہ, توجہ سلامتی توجہ والی موت, موت, موت, موت, موت کے بعد بھی قبر بھی کا مل جانا, جانا یہ اللہ کی نعمت ہے یہ میرا موضوع ہے سلامتی والی موت کے بعد قبر کا مل جانا قبر کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے اور ایویں نہیں اس نعمت نو مولا سونے نے اپنی نعمت شمار کروایا جتھے مولا نے بندے دے اتنے احسانات فرمائے اور احسانات تسکرا فرمایا اتنے فرمایا سلامتی والی موت سے کیا مطلب کہ موت ایمان والی ہوئی موت جسم کی سلامتی نہیں ایمان بھی سلامتی مراد ہے جسم بھاوے چیچڑے چی ہو جاوے پر ایمان لے کے ٹر جائے اور بعد قبر نصیب ہو جاوے یہ قبر جیڑی ہے یہ رب سونے دی رحمت, رحمت اور نعمت آآ، آآ، آآ خود موت ایک نعمت ہے اور ]哦. موت کے بعد قبر کا نصیب ہو جانا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے سوچ اگر مولا آلہ موت نہ بڑا موت نہ جی کتنے ابا بڑھا ہو گیا نکما ہو گیا اما بھى ہو گئی ہے بےکار ہو گئی ہے چکو سٹو بڑا یہاں نیا لیے کھا كا چل اور موت ہوں تو خبر نہ ہوں انسانی اجسام جڑے نے ان دی بدبود نال دنیا گل سڑ جانی اور خصوصاً من پلیت ہوئے کہ سن ادھر کی خبر ہی پڑ اور یہ وجہ ہے سر دل مردہ ہے سہ بارز کرتے نے یار اللہ. اللہ. <تصفيق> بلکہ گنا پانی پہنچے تو اے زنگ آلود ہو کردے نے سونیا لوہے زنگ واسطے کلی موجود ہے یہ دلا کا جنگ کہڑی شہر آتر ہے میرے نامدار نے سکرل موت و تلاوت القرآ فرمایا ہک موت یاد چوکھا کراناوت کرنال, کرنال بندے دا دل صاف اور موت دا تذکرہ قبر دا تذکرہ, تذکرہ اس واسطے ہے تاکہ قبر موت یاد جا دلان دلان دلان زنگ زنگ دلان آئے جانا یہ اٹل فیصلہ اور یہ بھی ہے لیکن سلامتی والی خاتمہ برا ہو موت رحمت نہیں وہ تو ہے خاتمہ ایمان پہ ہوئے یہ موت اللہ تعالی دی رحمت ہے اور پھر موت تو بعد قبر نصیب جا ہے جائے قرآن سنا وا سورت آبا سا ہوا تو بارہ تی مولا سونا ارشاد فرما ارشاد ربانی فرمایا من شيء خالا من ماہ خلقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ سُبْحَانَ اللَّهِ ذُوبَ النَّارُ مولا سونے نے فرمایا فرمایا انسان احد بنایا کیڑی شہ ن بنیا وے مولا سونا خو دا جواب ارشاد فرما فرمایا مینو نتفے نطفے تو بنا کے شیر اتائی نرح طرح دیا رکھا وے یعنی طرح طرح دراہل چزاریا وے وہ مراہل کی نے وہ مراہل کی نے وہ احوال نے مولا سونے نے جنہیں فرمایا قربان جاوا مولا سونا خود انشاد فرما فرمایا ان پل انسان ادا انسان نتفے تو بنا جائے نتفے تنا جخلک نرتفت آخل سو نل اخمل ان شنا مولا فرماؤں فرمایا اچھا نتفے نطفے اے بندے دے او احوال قرآن بیان فرما رہے جنہ مولا سونے اشارہ فرما فرمایا وے فرمایا تھا انو ترہ ترہ دے انداز ترقی اندازے ترکھیا وے احوال چو گزاریا وے نفا تھی لوڑا بنا ہے خون بنا ہے خون تا بنا ہے شکل بنا جنابے والی پٹھے تے ہڈی پیدا فرمائیے ہڈی بنا کے اندر اثا گوشت چاڑیا وے گوشت چاہ کے اتڑا چڑھایا وے چمڑا چڑھا کے جانور کی شکل بنائی اتہ مراہل مراحل, فرمایا فرمایا خلقہو ثم مراحل بعد پھر ادارہ راستہ آسان فرمایا راستہ سان فرمایا اس راستے تم مراد مفسرین فرما نے اس راستے تراد کی مطلب بچہ بڑا جان پائیے فیر وقت پیدش آسان راستہ دتا سما ماں پھر اسے موت قبر میں رکھوایا پھر قبر میں رکھوایا شارشارا پھر, اسے دی، پھر قبر میں رکھوایا، جدو چاہے اتھا پھر دوبارہ اٹھاواں گے بندیاں نے مولا سونے دو دے اندر تیری زندگی نیان فرما چڈیا وہ لطف لے دوبارہ اٹھن تک پوری زندگی <سلام> نان <نو بیانو سلام> فروا <فرمائے سلام> قربان جنے مولا سونے لے, مولا سونے لے، اتھے بندے دے اپنے احسانات اپنے اپنی نیمت دا بیان فرمایا مولا سونا کے فرما اہاں سبب نل ماں سبا اتائی پانی دتا ہے فلسان فل�� بندے اپنے پانی پانی اچھی طرح پانی پایا ثم شققنا نل دکا پھر اصا زمین نیری امبت نہ فی ہبا فر ادوچ اثا ناج اگایا وے وا نہ بہ اخدو نخل چارا زیتون او اور جناب والی باغیچے اتھا دے درختوں کے دے باغیچے وفا کیا تا ہوں اببا اور میوے اور میوے مولا سونے لے مولا سونے لرما جی فرمایا تھوما مات ہو اخبار اص بندے ندگی ہے زندگی دتی ہے جان دیتی جوانی جانی ہے بچپنے تو لے کے یہ پال سی پندے تیادی امر پائی وہ بھی زیادہ امر پاؤ والے بھی چلے گئے صدقے جا مولا فرما اے جن زندگی پاوے جنی زندگی پاوے وے جان جو پائیے واپس ضرور کرنی ہے خبراں انتہا ہوئیے موت دتی ہے موت تو بعد اصا مہربانی فرما کے قبر چ رکھوایا خدا قسم کر کی एक एक قبر مولا سونا فرما قبر چ رکھوایا موت آ جے پر این گل ضرور بزرگ فرما نے فرمایا ہر میوے ہر میوے کا ایک اپنا موسم ہوں ہر پل کا اپنا موسم ہوں پل بغیر موسم دے بغیر موسم کے پل کچے ڈگ پے مالی نا سدما پہنچتا بزرگ فرما نے موت کا بھی موسم جی یہ موسم بھی آئے پھر وڈی نعمت وغیرہ پچھلیا نچھلیا نچھلیا ن غم اور آلام در مبتلا کر جی بے موسمی تکلیف بن جب سونے سونا لیا یہ لیا یہ سد کے جا یہ ادا بھی ایک موسم ہے موسم نال مولا سونا تا فرماوے پھر قبر مل جاوے رب سونے بڑی وڈی رحمت اور سنگ گے جا موت کا موت دی نعمت اور رحمت دا رحمت دا اور نعمت ہون دا اسوے لے پتا لگنا وے یدو بندہ آخر آخر آخری آخری وقت ہو آخری وقت ہو یا پھر بندہ مجبور ہو وے محتاج ہو وے نڈھال ہو اپنی جان تو بندہ مولہ سونے آ مہربانی فرما دے ہوں یہ ہی سوال لے تو ہی واپس لے لے خدا کی قسم کر کے آنا اگر اگر مولا سونا ہے موت نہ گا دنیا کے کی بننا سی رب سونے موت بنا اسی وجہ دل کے با محبت آئیے پر ایسے وجہ نال تو اپنے پتر نال پیار کرنا اپنے نال پیار کرنا اپنی اولاد نال پیار کرنا ماں باپ نال پیار کرنا کیوں کہ ایک دن ٹور جانا جن جی آ جبت محبت, محبت نگاہ دا سایہ اپنے اقربات نہیں رکھا مردے ہاں مرد آ مر جائے قبراں مڑ پیا بندہ لمبے اس لمبائی دا کی فائدہ ہی یہ جیدیا زلیل کر کے رکھا یہ ہوئی موت جیڑی ہے اسی وجہ بندے بندے محبت جیڑی ہے وہ اپنے ادی دو و با دخربا محبت نہ ہو پتہ لگتا ہے رب سونے کی نعمت موت تو بعد قبر مل جاوے کئی ایسے آدمی ایسے آدھے لی کئی نوتے بلے کھا جائے کئی جانور کھا جائے جناب رب سونا قبر چاہتا فرما وے مولا جو فرما لیا وے اصائی نسائی زندگی تو بعد موت دتی ہے پھر قبر چ رکھوا قبر چ رکھوا قبر چ رکھوا پتا لگتا علیہ السلام جدو آپکار دو پترا در جگڑا بنیال نظام سی دستور سیلے کی شریت سی ادرت امنا ہر سرکار دیکل چو بال جمتے سن ایک بیٹی بیا بیس نکا جی نکاح سدگے جاواں معاملہ بن گیا کل نام منیا مولا سونا فرما وتلو آلے ہمنا بابن یا دلح اے محبوبی یہاں ندم دے دو بیٹھیا گل سناؤ او کسا بڑھ کے سناؤ کہ جدا قربان فتو خوب آخا ہما والی یت قبل مینل آخر جی قربانیاں پیش کیتیاں سن تو ایک دی قبول ہوئی سی دوسرے دی قبول نہیں سی ہوئی سونے ہوں جدو معاملہ بنیا پورا نہیں سنا رہا اصل گل سنا رہا وا معاملہ قربانیاں پیش کیتیا گئی پی ہابیل بھی قربانی قبول ہوئی کابیل بھی قربانی قبول نہ ہوئی جدی وجہ آخیا ہے قال والا اک تلن میں تتل کراگا نوا یا تھا قبل اللہ تی میں قتل کر گا قتل دا ارادہ بنا لیا کار قابیل نے جدو اپنے بھائی نو قتل کی تا موت تے کوئی ہوئی نہیں سی پہلی موت سی پہلی موت سی کا پتا کوئی نہیں کبر دفن کر لیں ہوں مولا سونے لابیل اپنے اپنے برا کی لاش نڈیا چکی فرد لگا فرد کہ نون کدھر کرا کدھر کرا مولا سونے مانی فرمائی تا قبر چکی وہ راب نہیں رکھوایا مولا سونے نے کبا بھجیا اس حال اندر مفسر جن فرما نے فرمایا دو کبے سن آپ چ لڑن لگ پی لڑدیا لڑدیا ایک کوے نے دوسرے مارے دینا شروع کر دودنا شروع کر دے جناب کوے دسم جنا کڈا بڑا مرے کوے نوچ پا کے اتنے مٹی بلا دیتی اتنے مٹی دب دمین دبو دونوں جدو آ سی مؤلا <سؤال> سونے نے پہلی قبر بنائی اپنی مہربانی دن رحمت بنائی سد کے جا اپنی شان ظہور مولا نے ایک پرندے تروا اپنی مہربانی تو مولا نے ایک پرندے سبق پڑھایا کہ قبر بنا بنا بنا اے نہ مولا سن او چڑیاں تو بندیاں نو سمجھا او وہ تو بندیاں نو سمجھا وے جنگل جانوراں جانورا تمجھا یہ گلا قدرتر نے قربان جاوا حضرت, حضرت, حضرت فرمایا، بادشاہ, بادشاہ بو دا دن شکار نو نکلیا میں ای ایک ہرن دے پیچھے گھوڑا پایا میں بوارا را تخو گیا ہرن ہرن میں مینو وکھرا کر لیا گیا بڑی دور تور نکل مزر گیا مزر دور جا گئے ہرن کھلو گیا, بزر گیا. واپس مزر میرے والے پاسے مو کر خلکتا امبہ اے مراخی کیا رب نے تین اسی لیے بنایا آرما نے میرے ماں میں وہ بولا سونے ترین آدھی تدگے بادشاہ نو تو سبق پڑا جانا راگ سو ہرن بول جنگ جنگل ل جنگل لانور پیا بول لا وے ابراہیم دم فرما نے فرمایا جدو میں ہرن مین پیا وے ابراہیم میرے راہ تیرے راہ ہٹ جاویں میری نہ فرمانی چ لگ جی تین رب نے اس لئی نہیں بنایا رب نے تین بنایا میرا بن کے میرا میرا بنی میری فرما برداری کری میرا بن گیا اور چلنی آپ ہرن کی آواز گوڑا چٹیا مولا وہ پہن گزریا مرم دے ہوں ابراہیم تری رات آیا دبشک دشائی جانور بندے پڑھا تو اجو نہیں فرمائی ہاں شان شان ہے شان ہے مولا سونے نے وہ کبے دے دریے دے در کریے در انسان نسان انسان دفناو کا بل سکھایا وسیا <تصفح> کہ یہ دفنا نہیں اج دفنا یہ مولا سونے نے کان دریے آ قبر بنا کا طریقہ سمجھایا سدگے جا تا مولا فرما وے موت بھی دتی ہے قبر چیز رکھوا ہے خدا کر دیا نا ایک مذہبی سلام جیل عظمت ہے کہ جدو مر جائے پھر عزت نال قبر بنا جاوے اور عزت نال دفنایا جاوے جی خود اصمت والا ہوئی یہ جنہیں خالی قبر نہیں گڑی گنبد پھر اس دنیا چھک دیے تو جو لو فرمائی مولا سونے نے یہ انعام فرما کے فرمایا تھا موتے خبر چھوایا جا مفسرین فرما نے فرمایا مولا سونے نے اس مقام نیمت کا بیان فرمایا نال موت دا فرمایا نال قبر د فرمایا باقی کسی مقام ت مولا سونے نے جیتے نعمتوں کا بیان فرمایا اتے قبر دیں اتے موت کا بیان نہیں فرمایا کتے فرمایا فروا باقی جگہ مولا سونے نے باقی مقام تبدیل قرآن نے بندے دے احوال تفصیل نال بیان فروایا جمالہ نے بیان فروایا جو لننی زندگی ہے کئی سو سال پی جی ڈیڑھ سو سال پچھ سو سال والے بھی سو سال تبلیل پتا لگتا بندیا دیا امرا اتنی ہے سن سدگے جا اتنی عمر گزریے پر بیان اجمال فورن موت مولا سونے نے جمال لال بیان فرمایا فرمایا مفت سری فرما مولا سونے نے رب اشارہ فرمایا اشارہ فرمایا اے بندیا زندگی زندگی چھوٹی, چھوٹی ہے وسیع سال کیوں نہ ہو چھوٹی اے چھوٹی اے اے فورن, با با با فورن موت اور قبر اشارہ فرمایا تاکہ کے جیڑا مومن بھی پڑھے زندگی نو مختصر پڑھ کے موت اور قبر دا بیان پڑھ کے فورن سملوا سمر جاوے خدا دیا میرا تاجہ فرید الدین تار فرموندے آ فرموندے گر عمارت بر آسمان زمین آگر نے فرمایا بولیا اڈی زندگی بو تیرے مکان آسمان دیا بلندیاں نو چھول پر یاد رکھی تیری انتہا زمین دل ہے امتہا دوسرا نقطہ سدگے جا مولا سونے نے جد امت کی گل فرمائیے فرمایا مینفا جد امتحا کی گل فرمائیے فرمایا اخبار سد کے جا تاکہ بندہ پڑے اپنی ارتار نو بھی ویکے اپنی امتحا نی ویخے اور جہاں بندہ اپنی ارتار نمجے اپنی امتحا ن سمجھے بخ رب رسول نو بولے پانی کا قطرہ اور تیری انتہا وہ بھی زمین کے نیچے تو خود کو سمجھ لو راز امام مغدالی ورگ نے پایا ہاں ہاں ہاں ہاں یہ ہر بندے دے واسطہ رو توجہ آئے ہوئے تیرا رومی کشمیری فرموندا دے, فرمون دے نے فرمایا شدام او زیر بڑا O You O نے فرمایا فرمایا تجافی اندار الى دار الخلود وا للموت قبل نول ہی فرمایا پہلی نشانی اے دوسری نشانی وے دارے بکاو لے متوجہ رہندا وے زیادہ خیال اتر رکھ وے تیسری نشانی وے موت دیا تو پہلا موت دی تیاری کر وے کتنے ریا گلا <سؤال> مومن ہو کر اسلام سوچو بچار ختم ہو گئی مرد بن گیا دل زمین مر گیا دماغ ختم ہو گیا پاس سوچ نہیں آؤں ہر پاسے جڑا دماغ دنیا آلے لگا کڑے <سؤال> <گھڑئی سؤال> دنیا دی محبت والے <سؤال> پاسے <باتے> لگا کھڑے <سؤال> <گھڑئی> ان <سؤال> کی پتہ <سؤال> <سؤال> دین تین اے خدا کی قدم کر گیا نا میں ایک بزرگ کی گل پڑیے سنا دینا بزرگ فرما نے مزاج ہواج آلہ نفیس مزاج ہو ایک خبیس کے بےکار مزاج آدھے وہ دنیا وال مائل ہوں نے مثال دتی ہے فرما گرج نو ویخ لو گرج پری بنیا مزاج رکھ دی جیخو گے جی مج خبیس بن جائے گرجا مزاج ہو گرج کا مداج ہو پلیٹ فلان کی گرج نیش کرے مردوار دے بل بلکہ مردوار رکھے گا انہیں آخنا بہڑا ڈوبے میں کدی سونگیا ہی نہیں میری یاری تال ادا مزاج فل نال ادا مزاج مردار مزاج بن گیا گرج مزاجی بول بول واگ تین مستفا فل قبول کر لال وی کت لیا وا جنہیں یاری فل ہوئے جہے فل ہی خوش رہے آہ دی قدر نہیں پی گلا ترجیح نہیں فرمایا قدر او دیارا پل پل جانے چکا لگے وہ انہوں گلا غور کرے ایک گرج مداج قوما جنا گلا کتنے گور کردی دی قدر فلادی وہ فل بل جانے دماغ والی قدر پھلان دی, قطر دی گرج کی جال کھا قوم دے نہمی دے نہ بس یہ خدا جہ بند انسان سوٹ بوٹ نہ نہیں پچھڑی سوٹ بوٹ چکانا دتلے بھی پائی کھڑے ہوں انسان کی پچھان ہوئی پیر سیاح ججپال وغیرہ کردار وگ چانے سوٹا بوٹا نال نو بھلا بیٹھے خدا دی قسم کر گیا نا میں بڑا غور کیا بڑا ہی غور کیا بھیا ریڑے تھارے رکشے والے تیار ہو گئے کھوتے چن گئے ریڑیا دے موٹر سائیکل لگے پی نے حالانکہ ڈپٹی کوتے سائکل گئے بڑے تجسس تجس اس پتا لگا کہ کھوتے کو کے کھا گئے کھوتے کو کے کھا گئے نے جدو کھوتے مک گئے تو موٹر سائیکل لا دیتے خدا دی قسم کر گیا نہ خدا دیا بندیا میڈیا بریانی پی چلتی کھوتا بریانی پی چلتی آئی وجہ کی وجہ کیسا آخ لے آسے کتنے دا ہو بارا مسالے والا جس کا ہونا چاہیے کرار ہونا چاہیے زبان ہو گئی تا ایمان ہو گیا دل سیاہ ہو گئے تین شر دے نال مرن والے پاسے رب رسول لے پاتے کوئی ساڈا دل نہیں لگتا وہ خدا دا بندہ دل کی لکما جاوے میرے آرام دار فرما نے چالی دن اثر رکھ دکھ چالی دن تک اثر رہ اور جن تک اندر حرام دا اثر رہے اس وقت تک عبادت قبول میرے با جیستا بایر مستامی سرکار او بائے جارے فرما حکیم سنا فرمو فرمایا پیدا مرتا دو رہا پایتی مر رے دے حق پیدا شوت تو رہا پای ری رائے مر مر رے ہق پیدا شوتی پائے تندر یا میرے فرما فرمایا پا جدید آتی لگ اے روز روز نہیں آد میرے با جدید مستامی سرکار عبادت کر رہے نے دلچاٹ ہو گیا حیران پریشان ہو گئے آند عبادت دل کی سوچو کے اما باپ کو عبادت بھائی کا دل نہیں پہ لگتا کی کھا بیٹھی آپا باپ نے گورو فکر فرمایا میں پنر پیاد بغیر ميں ان چكيا سى ايج راطى پوروا ڈبو كے چكيا سى اُنى اجازت بغير آ فرما نے اپار گیا او, یا والی پڑوسی اصا نے ادھر بی ادھر بی پنیرا قطر معاف کرن دی دیر سی ایدر با دی تار رب نال سیو قطر لنگے بغیر دل نہ چالی دن عبادت قبول نہ ہوک لگے پی ٹرک بھی نہیں کنٹینر تو مڑ کی برائے شرد آد سبق ملے سانتا خدا کی میئت میڈ مئی ایری مئی تمڈیا ہے کبر کھول والے قبر قبر کھول والے قبر دے اتلے تماشا ہی تماشا ویخ رہا گلا دیا دکان جینو خبر ویک کے برتنا اس ورگا بھی کوئی بےمان ہو سکے فرمائی ہوئے ادرت خون یار قبر ویکنا یاد آ جائے اور عذاب تو مطمئن نہ دی گرفت تو مطمئن نہ ہو استاد oh اور او جس نے ہر بخاری اور کابے کی ٹیک لا کے ہے استاد مبارک ہویا ایک خلیفے نے خواہ آپ تو پوچھا گور سنا خیر لیکن گنتی جہی میرے دن چ نہیں رہی پتا چھ دن نے تین دن دس دن یہ ضرور ہے کہ آپ نے فرمایا میم رب نے کچھ دن کھڑے ہو سزا حضور خیر کیوں فرمایا میں ایک بار ایک بار میں بت مدہب نو محبت دی نگاہ ایک بار بت مدہ محبت کی ٹوکرے پھر میں ہو کے بیٹھے یار کچھ نہیں ہوا وی جائے گی دل بےمان ہو گیا کہ سانو ایسے خیال ہی ساڑی نگاہ تو فرمائی ہوئے میرے میرے شیر بانی تاجدار شردر بندہ میرا دل روشن فرماؤ آپ نے فرمایا پیشیاوی پیشی آیا فرمایا <سر> <سر> <سر> شرامی سڑ فرمایا فرمایا فجر نماز پڑی فجر نماز پڑھنا نماز پڑی نماز تو بعد آپ نے سامنے بہایا کہ توجہ فرمائیے اور یہ کہ جے ہو جہ Allah اللہ کا فقیر بندے دیاں ناڑا مطالعہ کہ جدوں فقیر بندے تلی کا دانا وہ ویخ لاڑی چوڑے کہڑی ناڑ بےمانی کیڑی ناڑی ناڑی کھے منافق کھے جہالت کھے پلی سارا مطالعہ کر لے آپ نے آپ نے فرمایا میرے پیا چیرے بالی آتا مریدا نو مرید نہیں سن فرما بیلی فرما کے دے سن. اے پیار والے لوگ, محبت والے نارد نہ ہو یا نسا چھو ہرام درد کردیا یہ پتا میں پر اے در میرا باپ کاروبار حرام دے کرتا سی اس حرام کمائی نالو پالدہ رہا اتنی گل کی میاں سب فرما رہے جاؤ جاؤ کر قرآن پڑھ زکاتا سنتا پڑھ نفلا پڑھ ساری زندگی شری مطابق تیری گزر سکتی ہے پر تیرا دل روشن نہیں ہو دے فرمائے ات میرا کام نہیں جد دل ائیمان ہو جا نہ اثر کردی نہ جی جی سب آ فرما تیرا دل نہیں روشن ہو سکتا خدا دیا بندے آ حرام ٹپے لہدی فرما دے دل اپنی خوراک گڑائی کا خاطر اچھا ہرام لال بول گئے اور حرام حلال اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا ایک حکم ہے جس نے دین کے ایک حکم کو ٹھکرا دیا حرام جی جی گبر والے پاس دماغ پھرے توجہ لیں یہ فرمائی دل حرام درکت بن گئے کتوں ہی اور اس پاس دل او خدا دیا بندیا مولا سونے مولا سونے نے اس اجمال کراؤ سارا پر اکث بندی اقبال فرمائیے اقبال فرمایا فرمایا آتے ہوئے کلیل وقت میں زندگی گئی کیا مال گل گل گئی مال کہ زندگی تھوڑی زندگی تھوڑی ہے اور برنی حجاب اٹھ جانے اجے کئی ہجاب ایسے پے نے جہری نگاہ حقیقت چڑنی پی دینی پردہ بنے کڑے نے آڑ بنے کڑے نے یہ حجاب آج جدو دور آنے نے نکاہی کد تک پہنچنی سمجھا جانیاں آ قربان جاوا مولا تو قرآن ہو بادی مولا فرماوے گاؤ کھنگ مولا لبی سنا او بادم اتہ ایک دن رہے ہیں یا سو سال سال رہے ہیں ایک دن یا دن کا توجہ فرمائی کیوں ہون نگاہ حقیقت پہنچے اے جدو آخ بند آئی میرے آکا ایراندار نے فرمایا کالا لڑا ترا تا مرد بندہ, مردہ بے, بندہ, مردہ بے, بندہ مردہ بے میرے آقا فرما نے وہ میت او مئیے وہ بئیے جن مردا نے اپنے تے اٹھایا ہوں اے کنسالیات نگر وہ کدے مونی وہ آخری ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو اگر بار او کال بربادی ہو جائے میرے کتنے لے چلے ہوں سوال پیدا ہو جی نیک جلدی پیا کر دے جا چکن والے گسا ہوا کھڑا ہوئے وجہ یہ ہوئی بند ہوئی حقی ساری نیمر گزاری تو نظر پی آئی آخ دے مینو ادھر نہ کڑو تا جناب والی چکن والے غصہ پیا کر دے وہ خدا دیا بندیا اے اکھ بند ہونی ہجاب اٹھنے سارے ہاتھ آخلا س آہ. لیکن بزرگ فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں فرمایا ایک حال ہوتا ہے ایک کال ہوتا ہے کیلو کال بتانے سے سمجھ آتا ہے حال بیتنے سے سمجھ آتا ہے موت, موت حال موت ہے پھر خبر لگتی ہے کہ یہ ہے ایدی حقیقت کی ہے کنی تکلیف ہے یہ دے اے میں کرنا کی شید کردہ کی رہا بندہ مرے گا بندہ مرے گا دو مقامات مرن آخ گا اس طرح کی آیت باغ آ ستارویں یا اٹھارویں پا رہے بیٹھا ہوگا فیم ترک تو کلا <سؤال> <mim> <nila> <amaasoon> مولا سونے تھوڑی تھوڑی دیر دے کیوں اس کام لئی جا میں کرنا نہیں چڈ آیا تو چڈ آیا اس کا مولا دے دوسرے مقام تے مولا فروغ مولا سنیا تھوڑی جی مولا دے دے تھوڑی جی مؤخر فرما دے کی سد کے بھی کر سک سدا کا سدقے بھی دے الصالحین لےکیاں بھی کر واسطے کہ بزرگات پر مولا فرما والا جا جا مولا مؤخر نہیں فرمائے گا نفس پر جس پر اجل آ گئی نائک کھڑی اگے نہ پیچھے وقت پورا ہو گیا ہوں گل پکیے ہوئی ٹلنی خدا دیا بندے آؤ رب سونے دیا نیمتوں دا سما ما فاپا را مولا دے نے ذکر فرمایا تا کے بندیا نو رب دیا نیمتوں دا احساس تے سونے نبی نے بیان فرمایا تا کے میری امت میری امت بر وقت موت دی تیاری کرے شیرنا شیرنا خبران پیرنا پچتا اپنے آپ پکا مکیم سمجھ دے پھر کوٹیاں گڈیاں بنایا نا کتوں آخرا تران بنا توجہ نہیں جی فرمائی ہو پر یاد رکھی یاد رکھی حدیث پاک دا مفہوم سنا لگا مفہوم سنا لگا مفہوم سنا لگا و سدگے جاو ایک ترجمہ ہے مفہوم دے د لیکن گلادیا نے کیونکہ اج کل ساڈی قوم کا فتوا بہت ہو سی شریف توجو جی حدیث باغ کا مفہوم سمجھا دینا میرے آقا ارامدار نے فرمایا جی بندہ مرد ہے مجموعے پی ہے اتلے رو رہے ہو اتلے رو رہے ہوئی تخ دال آخ دے وہ مریرے سے کیوں رو میرے سے کیوں رو اپنے آپ سے رو اپنے آپ سے رو مینو نہ رو اپنے آپ سے رو دنیا ڈنگ مار دے میں دنیا کا ڈنگ کھا بیٹھا واس میں گوا بیٹھا وا میں اپنی امر گوا گيكو ہاتھوں كا لي جا رہا وا كى شہ پلے لي کوئى امل پلے لي جنہ لائى گيتا ہے ساتھ چڈ ديتا وي اگاں مال, مال دے بدلے جان چھٹنی مال مرن والا میرے نے کہہ دا لیکن دے کان فرید والے آه. آه. کیوں اتر خرچا لوڑے پورا خرچہ لوڑے میں کھایا جاب اٹھ گئے ہوں ہال سی پی لیا سمجھ آ جائے وگرن وگرن مولویا نے تو ہر طریقے سمجھا جائے کال کی ونڈ فرما میرا پیر باہو فرمو لگ سنتا روڑا رفی فرماؤں فرماؤ جوں جی کی جان roch chulundi ghar mar اسے شکل بر آئی پھر اسے پیدا کیا اسے باہر نکالا اسے دنیا پہ لے آیا پھر اسے پروان چڑھایا پھر یہ جوانی کو پہنچا پھر انتہا کیا ہوئی ہوا ماتا حالات سوال ادور بندے بندہ حال ہو جاوے تے حالت مدکوک ہو جاوے تے اس ویل بندہ کی کرے تو فرمائی اس ویلے بندہ کی کرے سوال تے ان جواب دے پورے دو سفے جواب دے آہا آہا کیونکہ درد رکھنے والے لوگ امت مستفی کا درد رکھنے والے لوگ تھے میرے آر آدرت میرے آر آدر ملبرکت فرما نے آ فرما نے فرمایا بے لیا تیرے رحمت فرمو اے فرماوے پوچھی جد حالت مدک کی کرے فرمایا سونے بندہ زندگی چکی کرے بندہ کرے کی یہ نہ پوچھ جد موت آ گئی ہے جد حالت مدکوک ہو گئی ہے اس ویلے تب پاسے پیار رجوع کرنا ہے وہ کی رجوع ہے تیرا تو یہ فرمائی اگر چ اگر دا دروازہ لیکن ساری زندگی نا نافرمانی کر کر کے ساری زندگی خلاف چل چل کے احکام کی مخالفت کر کر کے جدو وقت آیا تو ہوں پھردا پیا کی پھرنا ہے تیرا مزہ تو تا ہے کہ انہیں بھیجیے انہیں بھیجیے صحت اپنی اپنی اور اپنی جبانی چی پچھان اور فرما نے فرمایا بندہ ہر وقت ہر وقت رب رسول یاد رب خوف رب دی رحمت دی امید رکھے عذاب دا خوف رکھے مودی دینا فرمانی نہ کرے اور وہ او احکام دے مطابق زندگی گزارے فرمایے جد وقت لکھتے تھام آ جا فرموندے من احبا من احبا لکھا احب اللہ لکھا حدیش پاگ, پاگ اپنے بیا فرمائیے کل پھر خوشی نالو کیوں پتا لگتا ہے رب دی رحمت اور نعمت اشارہ بھی ایسے پا دے میرے آگا بندہ ربات رب دی ملاقات نو پسند کرتا رب ملنا پسند کر او دی ملاقات پسند رکھ دے اہ رب سونا ملن پسند فرما پسند فرما نے سونے سونے کملی والیا بحبو با کو جیڑا موت نال محبت کرے موت نال محبت کرے کون ساڈے ایسا میرے آقا نے فرمایا جائے گل اے گل اے جب آ جائے جد آ جاوے تے می کوئی خوشی تیری خوشی رب سونے دیدار دی دی دا بہانا بن جا اے ہوئی تیری خوشی مرن تو بعد رب سونے کی زیارت دا بن جے فرمایا من کر بندہ رب دی ملاقات نو نہ پسند ہے رب دی ملاقات نو نہ پسند رکھد کی مطلب کی مطلب کہ جدو وقت آ جے وقت آ پھر, پھر او دی دی تقدیر ناراض نہیں بلکہ ہو دے کے خوشی کرنا کیوں کہ رب سونے نے موت ایسی نعمت بنائیے ایسی نعمت بنائیے کہ جدوں بندے کوئی پاسا دنیا والے جدوتر ہو ہیں اولاد اولاد مطلب جاندی جاندی ہے جاندی جاندی مولا فرما تبلا وقت وقت ہن وقت उस, वेले नहीं, उस वेले नहीं वे नहीं योमई दरूल इंसान वन ना दिकरा उस वे वक्त नहीं हर वक्त भावे बीमारी होहत हो बुढ़ापा हो भावे जवानी होने रब का शुक्र भी अदा करे अपने रब ہر وقت ماسا غافل نہ فلنا ماسا گھڑی غافل نہ ہوے لمحہ غافل نہ ہوے ہر وقت اپنی موت نو یاد رکھے اپنی قبر دی تیاری کرے اوکھے جنہ حل today What did you سوے تو اوٹھے اوٹھے دے اوٹھے اوٹھے دے محمد مدیرے جاگار جا جا محمد کے کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ صرف اللہ تعالی کی نعمتوں نعمتو کو, کو نعمتوں نعمتو اور اس کی, کی رحمتوں رحمتو کو, کو پڑھنے یا دیکھنے سے ان کا حقوق ادا حقوق ان کے ادا ہو جاتے ہیں حق ادا ہو جانا ہے یا نہیں بزرگ فرمود نے فرمایا ہے رب سونے دی ہر نعمت واسطے ہر نعمت واسطے ایس قدر ایس قدر شکریہ قدر شکریہ قدر شکریہ مولا سونے نے جنہیں بھی بنایا, بنایا اس قدر فرمایا شکریہ فرمایا پھر فر بھی انسان خسارے میں ہے ادا نہیں کر سکتا پایا دی دی موت موت او دی دی قبر جنہوں نے بر وقت تیاری فرمائی اور جانا نے تیاری نہیں کی جڑے رہ گھاٹے یا جڑے دنیا دنیا مال اولاد کی خاطر اللہ کا لوگ خدارے والے نے لے لے. اور, اور مومن جلد جلد. مومن اکل مند ہوا اقل مند وہ دنیا نال محبت نہیں وہ ہمیشہ دوستو رسم چھوڑو رواج دین مستفی اپنا سکون سرور ہے اور اور دل جی اتمنان اتمنان اور دی او دعا کر اللہ خبر اپنے وقت دے امام انا موت ایک رسالہ لکھیا لیا اتسرا بزرگوں کی گل نقل ہوئی پیت میں نے فرمایا کہ جیڑا بندہ موت نو یاد رکھے فرمایا تین انعام لب بن آن کھاٹے فرمایا جات نو یاد رکھ لوت نو یاد رکھ ل سب پہلا فائدہ تو ہے کہ او اللہ اور اسول فرمایا بندہ کدی ظالم نہیں مل رہا تیسرا فائدہ او بندہ جڑا موت نو یاد رکھنے والے اس بندے دا دل کدی سیاح دل کدی فرمایا موت نو بھلائی رکھے تین نقصان کے رب رسول <سؤال> دشمن بنوائے ٹھیک ہے اور دل شاہ ہو جائے دل دیعا دیعا جی دل, دل سے آہ ہو جاتا جا ہے جا رسول رسول دل دل جا جا اور ظلم سیاحشی دن جنا جھٹ شام اپنی برائی اور اتنی اندر کدی بھی نہیں سنا سکیا اس بندے کدی بھی نہیں آ سکتی اپنی قبر یاد اپنا حشر یاد اپنا مرنا یاد آ جیڑا اگلی منظر گاٹے نفے جی چی لے جہ چی گاٹے سورج چڑھ لیا تو میں انتظار نہیں سا کرتا پتہ نہیں شام تک میں یا نہیں پتہ نہیں میں شام کا انتظار ہی وغیرنا دل سیاح ہو جائے بند ظالم بن جائے جدو بندہ ظالم بن جائے بندے احساسات ختم ہو جائے مک جانے احساسات مک جان تو بندہ سفے انسانیت جدو سفر انسان جانور بڑھتا جدو جانور بڑھ جائے اشرف مخلوقات نہیں رہتا شکل انسان کی حقیقت میں دعا کر اللہ برف موت کی تیاری کتا فرما اور میرے ٹوٹے فوٹے الفاظ نو اپنی بار قبول فرما